حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ حضرت شیخ عبد گزرے ہیں ان کو لوگ بڑے پیر صاحب بھی کہتے ہیں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی خوشی کے بڑے بڑے کام کیے آپ کے زمانے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی تھی آپ نے ان کو مٹایا اس وقت کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو اسلام کے بارے میں طرح طرح کی غلط باتیں پھیلا رہے تھے اور پیارے رسول کے ساتھیوں کے بارے میں نہ جانے کیسی غلط سلط باتیں پھیلا رہے تھے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ان سب سے ڈٹ کر مقابلہ کیا سب کے منہ بند کیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے اور ولی بھی آپ کی تقریر بڑی زور دار ہوتی تھی آپ اتنے بڑے عالم کیسے ہو گئے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ کو بڑی اچھی ماں ملی تھیں وہ آپ کو شروع ہی سے اچھی نصیحتیں کیا کرتی تھیں اللہ سے ڈرایا کرتی تھیں قرآن اور حدیث پڑھنے کا شوق دلایا کرتی تھیں وہ خود قرآن کی حافظ تھیں کام کرتی جاتی اور قرآن پڑھتی جاتی اس طرح ہر روز قرآن ختم ہو جایا کرتا بچپن ہی میں قرآن سنتے سنتے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو بہت سا حصہ زبانی یاد ہو گیا تھا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جب چھوٹے تھے تو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو پالا پوسا جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے اسی دینار چھوڑے آپ دو بھائی تھے آپ کی والدہ نے دیناروں کے دو برابر حصے کیے اور دونوں بھائیوں کا حصہ الگ الگ رکھ دیا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو قصبہ جیلان ہی میں جو آپ کا وطن تھا پڑھنے کے لیے بٹھا دیا جب آپ جیلان کے مکتب میں پڑھ چکے تو آگے پڑھنے کے لیے ماں سے کہا اس وقت بغداد میں بڑے بڑے عالم موجود تھے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بغداد جانے کے لیے ماں سے کہا اس وقت سفر کرنا کوئی آسان کام نہ تھا آج کی طرح ریل اور موٹر اور دوسری سواریاں نہیں تھیں راستے میں جنگل پڑتے تھے جنگلوں میں ڈاکو رہا کرتے تھے جو مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے یہ سارے کھٹکے تھے لیکن حضرت شیخ رحمت اللہ کی والدہ صاحبہ نے دل پر پتھر رکھ لیا اور پیارے بیٹے کو اتنی دور بغداد میں پڑھنے کے لیے بیچ دیا جس وقت بیٹے کو رخصت کیا تو ان کے حصے کے چالیس دینار ان کے لباس میں سی دیے اور نصیحت کی کہ جھوٹ نہ بولنا حضرت شیخ ایک قافلے کے ساتھ چلے راستہ میں راستے میں ڈاکو نے سب کو لوٹا ایک ڈاکو نے ان سے بھی پوچھا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے آپ نے بتا دیا ہاں ہے ڈاکو سمجھا کہ مزاق کر رہا ہے وہ دوسری طرف چلا گیا لیکن دوسرے ڈاکو نے بھی پوچھا آپ نے بتا دیا تو بات ڈاکو کے سردار تک پہنچی اس نے آپ کو پکڑوا کر اپنے سامنے بلایا اور خود پوچھا تمہارے پاس کتنی رقم ہے میرے پاس چالیس دینار ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہاں ہیں یہ دیکھیے میرے لباس میں سیے ہوئے ہیں ارے یہ تم نے کیوں بتا دیے اگر تم ہم کو نہ بتاتے ہم کو پتہ بھی نہ چلتا میری ماں نے مجھ کو نصیحت کی ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہ بولوں تو میں نے اپنی ماں سے جو اقرار کیا ہے اسے کیوں بھول جاتا ایک بچے کی زبان سے یہ سنا تو ڈاکوں کا سردار دنگ رہ گیا اس نے سر نیچا کر لیا دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اس نے رو رو کر کہا ہمارے اوپر افسوس ہے ہم نے اپنے اللہ سے ایک اقرار کیا کہ اسی کے حکموں پر چلیں گے نیک کام کریں گے اور برے کاموں سے دور رہیں گے افسوس ہم بوڑھے ہو گئے پھر بھی اللہ سے جو اقرار کیا تھا اسے بھولے رہے اور یہ بچہ جس نے اپنی ماں سے ایک اقرار کیا ایسے وقت میں ایسے وقت میں بھی اس اقرار کو یاد رکھا جب کہ ڈاکہ پڑ رہا ہے میں اس بچے سے بھی گیا گزرا ہوں یہ کہہ کر حکم دیا کہ قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا جائے پھر اس نے توبہ کی اس کے ساتھ کے ڈاکو نے بھی توبہ کی اور اس طرح ماں کی نصیحت کی بدولت سینکڑوں آدمیوں کا مال بھی بچا اور ڈاکوں کو توبہ کی توفیق ملی اللہ ان سب سے راضی ہو